سور مریم کے چھٹے رکو کا آغاز ہے اور سول پارے کے نوے رکو کا سور مریم کی آیت نمبر تراسی سے ہم سماپت کریں گے الم تغ کیا تم نے نہ دیکھا انا ارسل شیاتین علل کا فرین تزم ازا بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر بھیجا تو وہ شیطان ان کافروں کو خوب اچھالتے ہیں وہ شیطان بہکاتے ہیں اور شیطان کے بہکانے پر کافر اچھل رہے ہیں اچھل اچھل کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو جس طرح یہ شیطان کے کہنے پر اچھل رہے ہیں اسی طرح اچھل کر جہنم میں جائیں گے انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کرے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو بڑا اچھل رہا ہوتا ہے شیتان اسے اچھال رہا ہوتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے ریش پاک میں فرمایا کہ غصے کی وجہ سے جو اچھل رہا ہو اس سے مخاطب ہو کے فرمایا تو نہ اچھل کہ کہیں اب کا اچھلنا تجھے جہنم میں نہ پھینک دے تو غصہ جب آئے تو سامنے والا جب کمزور ہوتا ہے تو غصہ زیادہ آتا ہے ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے غصے کے عالم میں بھی سامنے والے پر ظلم نہ کیا جائے ایسی زبان سے بات نہ کہی جائے جو خلاف شرع ہے غصہ آئے وضو کر لیجئے اپنی حالت کو چینج کر لیں مثلا مطلب کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اپنی پوزیشن چینج کریں غصہ آئے تو آپ پانی پی لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لیجئے پھر جب غصہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے پھر اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو کنٹرول میں ہو کر سمجھائیے کیونکہ جب آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں ہو سکتا ہے چیزیں مارنے شروع کر دیں تو بات تو ایسے نادان ہوتے ہیں غصے کے عالم میں اپنا سر دیوار پر مارتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے بلکہ اگر ان کو بھی بتایا جائے کہ غصے میں آپ یہ کرتے ہیں تو ذرا سی بھی اکلوت آدمی کو شرم آ جائے اگر پھر بھی اپنی اولاد پر اپنی بیوی بچوں پر اپنے ماں باپ پر اپنے بھائی بہنوں پر لو غصہ اتارتے ہیں اچھا غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ کرنے کے بعد وہ کبھی بھی اپنی عقل اور اپنے دل کو یہ نہ کہے کہ میں نے صحیح کیا اس کی یار دوست کہیں گے کہ ہاں بھائی تم نے بہت اچھا کیا مگر وہ اپنے آپ کو شرمندہ کرے اور کہے میں بے وقوف ہوں یہ میں نے غصے میں بات کہی اس کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا تو جب غصے کو برا سمجھے گا اور اس پر شرمندگی محسوس کرے گا تو آہستہ آہستہ غصے کی عادت ختم ہو جائے گی اس موضوع پر یہ کیسے آپ سماعت کیجئے عقل کا دشمن غصے کا علاج فلا علیہم بس ان پر جلدی نہ کرو نعد لہم ادا ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں ساس کی یہ گنتی ہے وہ پوری ہوگی پھر یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے حضرت حسن بصری ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں جلدی کرو زندگی کیا ہے یہ سانس کی ایک مالا ہے کیسے ہی سانس پورے ہوں گے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی سانس پورے ہونے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو اللہ اکبر متقی لوگوں کا بار بار ذکر ہے متقی کون ہیں اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار جو اللہ کے خوف کی وجہ سے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں یو نحشر المتقین الى رحمانی وفدا آج کے دن کل بروز قیامت کا ذکر ہے آج کے دن متقی پرہیزگار لوگوں کو ہم رحمان عز وجل کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لائیں گے وہ نسوک جہنم وردہ, وردہ کے معنی پیاسے اور مجرموں گناہ کو ہم گھسیٹیں گے جہنم کی طرف پیاسے لا یم لکون وہ شفات کے مالک نہ ہوں گے علا محدا اندر رحمان آہدا مگر وہ شفاعت کرے گا جس نے عزوجل کے پاس کوئی عہد لیا یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اس کے لیے شفاعت ہوگی اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے لی. لیکن فرمایا اللہ کو شفات کافر جو ہیں ان کے لیے کوئی شفات نہیں ہوگی یہ آیت کریمہ کا نمبر آپ ذہن میں نوٹ کر لیں سورہ مریم آیت نمبر ایٹی سیون یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو شفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں جو حافظ کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ حافظ شفاعت کرے گا عالم شفاعت کرے گا شہید شفاعت کرے گا انبیاء شفاعت کریں گے وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے در حقیقت وہ قرآن کے نور سے محروم ہیں آیت نمبر 87 میں واضح طور پر کہا گیا جب لا کے بعد اللہ آ جائے تو جس چیز کی نفی کی گئی اسی کو دوبارہ ثابت کیا جاتا ہے لا یملی کن کافروں کاپروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی شفاعت کس کے لیے ہوگی اللہ مگر اس کے لیے ہوگی منت خزا اندر رحمان جس کا رحمانجل کے پاس عہد ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جس کے بارے میں رحمان عز وجل کا عہد بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ گناگاروں کی شفات کریں گے وقال التخر رحمان والا دن وہ بولے کہ رحمانجل نے اولاد رکھی لقد جی تم شعی بے شک تم بہت ہی بھاری بات لے کر آئے ہو یہ کہنا بہت ہی بری اور بھاری بات ہے تکا دسماوات یا تا فتر ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں وہ تن شک الردو اور زمین پھٹ جائے وہ تر الجالحدن اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں یہ اس قدر بری بات ہے کہ تو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کی حفاظت فرمائی ورنہ یہ ایسی بات ہے کہ ان پر بھی لڑزا تاری ہو جائے اندا رحمان ولادن رحمان جل کے لیے اولاد کا دعوی کرتے ہیں وہا یم بغیل رحمان ولادن وجل کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اولاد رکھے وہ اولاد سے پاک ہے ان کل منفی سماوات اب دن آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہو کر حاضر ہوں گے سب اللہ کے بندے ہیں فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں جنات بھی اللہ کے بندے ہیں انسان اور ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے رب العالمین بیٹا رکھنے سے یا باپ رکھنے سے پاک ہے لقد آح سو ہوں مراد یہ ہے کہ جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ان کی گنتی و شمار کو جانتا ہے ان کی پیدائش کو ان کی موت کو ان کے رس کو ان کے چلنے پھرنے کو اس کا علم ازلی ابدی جانتا ہے کام ہم بعد میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جانتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے لقد انہیں گن رکھا ہے وہ ادا اور ان کا شمار کر رکھا ہے وہ کلو ہم آتی یوم فردا ان میں سے ہر ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن اکیلا آئے گا نہ لباس ہوگا نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے نہ سر پر کوئی ٹوپی نہ کوئی سر پر کوئی دوپٹہ نہ کوئی مال دولت اولاد بنگلے کاریں کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی جس پر فضل فرمائے گا اسے نعمتیں عطا فرمائے گا ان لدین آمن و عامل بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی سیاد عل الحمرحم ان قریب رحمان عز وجل ان کے لیے محبت کو رکھ دے گا مراد یہ کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو آسمان کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے زمین کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے اور انسان اور جن میں سے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ اس سے محبت کرتا ہے فَإنَّمَا پس یہ قرآن آپ کی زبان پر ہم نے آسان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ کو یاد کرنے کی حاجت نہ ہوتی آپ اسے نہ رٹتے نہ دہراتے آپ کا دہرانا یہ برکت کے لیے ہوتا آپ یاد کرنے کے لیے نہ دہراتے لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کثرت سے پڑھتے رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ آپ دور فرماتے آپ قرآن جبریل امین کو سناتے جبریل امین آپ کو سناتے یعنی صاحب قرآن ہیں پھر بھی قرآن پاک سے اس قدر محبت ہے لے تو بس تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے متقی پرہیزگار لوگوں کو بشارت دیں دیکھیے بار بار متقیوں کا ذکر ہے تو بشارت کس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے اور تم قَوْمَ ابھی اور آپ جھگڑالو قوم کو جھگڑا کرنے والی قوم کو ڈر سنا دیں جو کافر ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں وہ کم آہ لکھنا قبل ان لوگوں سے پہلے ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا ہل تو منہم من, من آشا کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو او تسما لو رک یا ان میں سے کسی کی آواز یا بھنک تم سنتے ہو انہیں ایسا ہلاک کیا کہ اب ان کا وجود بھی باقی نہ رہا سورہ مریم کا استان ہوا